نفسك خلاص करेंगे अब الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما والله تبارك وتعالى في كتاب المزيد على نترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجلط والتعود وقال أيضا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا موظف هايور جيسا كيسي فهلية عمد مبتائياتها كي أقل حفتيسة توحید پر کسی خاص کتاب کی شرح آپ کے سامنے نہیں کی جائے گی البتہ توحید سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد ان اللہ کسی نئی کتاب کا انتخاب کیا جائے گا اور جس کی شرح ہر منگل کو عشاء کے بعد آپ کے سامنے کی جائے گی ان شاء آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے اور عام طور سے جو آج شرک کے اندر مبتلا ہیں وہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بیچارے جن کے پاس گہرا نہیں ہوتا ہے وہ ان کے ان شبہوں کے پیچھے لاجواب ہو جاتے ہیں یا وقتی طور پر ان کے پاس ان شبہات کا کوئی جواب نہیں رہتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس امت کے اندر یا امت مسلمہ کے اندر یا کوئی مسلمان ہونے کے بعد شرک یا کفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے امام محمد عبد الحا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب و کے اندر باقاعدہ باب قائم کیا ہے جس میں بیان کرتے ہیں کہ باب و ما جا ان با بہا دہل یا ابدون اس بات کا بیان کہ اس امت میں سے کچھ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کریں گے یا عبادت کریں گے عوتان یہ وطن کی جمع ہے اور وطن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے چاہے وہ پتھر ہو یا کوئی انسان ہو یا فرشتے ہوں جس کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے ایسی ساری چیزوں کو تاغوت بھی کہا جاتا ہے اور ایسی ساری چیزیں وسن کے اندر داخل ہیں تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے اس باب کے اندر بھی ان کی باریکی سمجھ میں آتی ہے یہ بھی بیان کیا انہوں نے کہ پوری امت شرک کے اندر گرفتار ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ اس امت کے کچھ لوگ یا بعض لوگ اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کریں گے تو آج یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگوں کی طرف سے شبہات پیش کیے آتے ہیں کہ مسلمان ہیں مسلمان شرک کیسے کر سکتا ہے تو اسی کا جواب ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے باتیں اٹھائی تھی اسی لیے انہوں نے باقاعدہ ان کے سوالوں کا شبہات کا جواب دیا ہے اور اپنی عظیم الشان کتاب کتاب التوحید کے اندر باقاعدہ اس کا باپ قائم کیا ہے یہ کہنا کہ امت مسلمہ شرک کے اندر نہیں پڑ سکتی ہے یہ ایک تو حقیقت کا انکار ہے واقعے کا انکار ہے اور اس طریقے سے قرآن و سنت کا انکار ہے اور تاریخ کا انکار ہے قبل اس کے کی جو دلیلے مصنف نے پیش کیے میں آپ کے سامنے پیش کروں میں بڑی سادگی کے ساتھ اور یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جسے آسانی کے ساتھ آپ اس پورے مسئلے کو سمجھ لیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو چیز آئی ہے تو وہ توحید آئی سب سے پہلے اس کائنات کے انسان حستے اعظم علیہ السلام ہیں وہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور ظاہر بات ہے ہر نبی موحد ہوتا ہے توحید لے کر کے دنیا کے اندر اترے وہ اور نور علیہ السلام کی قوم تک ان کے درمیان اور نور علیہ السلام کی قوم کے درمیان تقریباً سات صدیوں کا یا سات نسلوں کا یا دس صدیوں اور دس نسلوں کا فاصلہ ہے اس کے دوران جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے موحد تھے اللہ کے راز کرنے والے تھے مسلمان تھے سب سے پہلا شکر جس قوم کے اندر پیدا ہوا ہے وہ نو علیہ السلام کی قوم ہے جس کے اندر شک پیدا ہوا وہ کافر نہیں تھے وہ مشرق نہیں تھے بت نہیں تھے وہ مسلمان تھے اللہ کو ماننے والے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی شاید کے بعد فرمایا ہے جان لا نے بیان کیا کہ امت جو ہے ایک تھی اور اس امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا تو انہوں نے شاید کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ہستے اعظم اور حسن علیہ السلام کے درمیان دس نسلوں یا صدیوں کا فاصلہ ہے یہ سارے کے سائے لوگ توحید پر تھے نور علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا ہے تب اللہ رب نور علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا اس سے بڑی دلیل اور کیا ہمارے سامنے ہوگی کہ سب سے پہلے جب شرک پیدا ہوا ان لوگوں کے اندر پیدا ہوا جو مسلمان تھے اللہ کو ماننے والے تھے نبی پر ایمان لانے والے تھے وہ مشرک نہیں تھے کافر نہیں تھے بس پرست نہیں تھے یہودی اسلامی نہیں تھے یا کسی اور دین و مذہب کو ماننے والے نہیں تھے وہ مسلمان تھے جس کے اندر جن کے اندر شرک پیدا ہوا ہے اور انہوں علیہ صاحب سلام کی قوم ہے کیونکہ وہ اسلام سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان کی قوم سے پہلے سب کے سب مومن اور مسلمان تھے اور وہ بھی مسلمان تھے ان کے اندر شرک پیدا ہوا تو سب سے پہلا جو شرک پیدا ہوا اس کا کے اندر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو کیونکہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا کا وجود ہر سے آدم سے ہوا ہم تو نوزہ ڈاروین کے نظریے کو نہیں ماننے والے ہیں کہ دنیا میں پہلے بندر تھے انسان بعد میں پیدا ہوئے بندر جو ہے یہ انسان بن گئے یہ تو نہیں ہے سب سے پہلے انسان اس دنیا اس کائنات کے ہفتے علیہ السلام ہے اور دنیا کے اندر آئے اور وہ نبی تھے مومن تھے مسلمان تھے اللہ پر ایمان لانے والے تھے ان کی پوری قوم جو اس موجود سب ان پر ایمان لانے والے تھے تو جو پہلا شرک پیدا ہوا سب سے پہلے وہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا کیونکہ توحید اصل ہے توحید ہی پرانی چیز ہے شرک یہ بعض میں پیدا ہونے والی چیز ہے لہذا شف مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی شرک جو ہے مسلمانوں کے اندر نہیں ہو سکتا ہے جب بنیاد ہی مسلمانوں کے اندر شرک کی ہوئی اور انہی کے ذریعے شرک پیدا ہوا تو پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ شرک مسلمانوں کے اندر نہیں ہو سکتا ہے پھر اللہ حدال علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے ساڑھے نو سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی جو لوگ مسلمان ہوئے ان لوگوں کو انہوں نے کشتی پر بٹھایا اور جو مسلمان نہیں تھے جو غیر جنہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا ان سارے لوگوں کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبو دیا وہ سارے کے جو مسلمان تھے کشتی پر سوار ہوئے اور پھر وہ کشتی لے کر کے ان کو چلی اور جودی پہاڑ پر جا کر کے روکی جب پورا پانی وہ نکل گیا اور ختم ہو گیا پھر دوبارہ ان موحدین اور مؤمنین کی نسل وہ پہاڑی پر سے نیچے اتری پھر ایک مرتبہ دنیا سے اس شرک کا وجود ختم ہو گیا اور سارے کے سارے مسلمان اور مومن باقی رہے پھر اس کے بعد دوبارہ شرک پیدا ہوا پھر مسلمانوں کے اندر شرک پیدا ہوا پھر اللہ رب العمین نبیوں رسولوں کو بھیجا حس ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ابراہیم علیہ السلّہ السلام مکے کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے سارے کے سارے لوگ مومن تھے مسلمان تھے مکہ والے اور سب سے پہلا شخص جس نے مکے کے اندر شرک کو رائج کیا وہ امر بن روحال خزائی ہے جو شام میں گیا وہاں سے جا کر کے کچھ سنم اور لے کر کے آیا اور لا کر کے اپنے مکے کے اندر رائج کیا پھر وہیں سے مکے کے اندر شرک پیدا ہوا پھر اللہ رب العالمین نے ہفتے آخر نبی جناب محمد صلم کو پوری دنیا والوں کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا بھیجا تو جب بھی شرک پیدا ہوا ہے مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا نورسلام کے بعد پورے مسلمان تھے اس کے بعد جب شرک پیدا ہوا تو ہر زمانے میں اللہ حرب نے نبیوں رسولوں کو بھیجا اس طریقے سے مکے کے اندر ہفتے علیہ السلام کو بھیجا جب سارے کے سارے مسلمان ہو گئے پھر ان کے شرک پیدا ہوا انہیں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ملک مسلمانوں کے اندر شرک نہیں ہو سکتا یہ تو ایک مشاہد والی بات ہے اور یہ چیز ہوتی رہی ہے اور کیا متحد چیز رہے گی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ انہی مسلمانوں میں سے پھر مشرقین پیدا ہوئے خال مور جو ہے کافرین نکلے اور اللہ کے انکار کرنے والے نکلے لیکن اصل جو بنیاد ہے اسلام کی بنیاد اصل مسلمان تھے ان کے بعد پھر دوسرے قوم میں دوسرے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو جب بھی شرک پیدا ہوا ہے مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا ہے لہٰذا سے کوئی تعطب کی بات نہیں کہا انکار کرے کہ مسلمانوں کے اندر شرک کیسے ہو سکتا ہے مسلمان ہیں مومن ہیں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں قرآن پر ایمان لانے نبی پر ایمان لانے والے ہیں ان کے اندر شرک کیسے ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی جن کے اندر شرک پیدا وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والے تھے نبیوں پر ایمان لانے والے تھے آخرت پر ایمان لانے والے تھے جنت و جانور پر ان کا یقین تھا ایمان تھا انہیں لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا ہے لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ شرک پیدا نہیں ہوگا امت کے اندر امت کے اندر شرک پیدا ہوگا اور پھر قرآن کے اندر اللہ ابلامین نے کتنے نصوص ہیں کہ ہمیں شرک سے منع کیا ہے جب شرک ہوگا ہی نہیں امت کے اندر تو پھر نصوص کا کیا فائدہ ہے خود اللہ کے سو جناب محمد علیہ اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں نہیں ہیں کتنی حدیثیں جن حدیثوں میں آپ نے لوگوں کو شرک سے منع کیا ہے اگر شرک نہیں پیدا ہوگا تو پھر شرک سے منع کرنے سے کیا فائدہ لہٰذا امت کے اندر شرک ہوگا اور امت کے اندر شرک پیدا ہوا اور آج دیکھیں آپ کو اس دنیا کے اندر جو خبر پرستی ہے غیر اللہ کی جو بادت کی جاتی ہے غیر اللہ کے لیے جو نظر نیاز یا اس طریقے سے جو اللہ البامین کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ لوگ اپنے بزرگوں ولیوں اور بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ البامین کے ساتھ شرک ہیں یہ ساری چیزیں شرک ہے اگر شرک نہیں ہیں تو پھر شرک کا وجود ہی نہیں ہے جب اللہ کے سو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوس ہوئے تو اس زمانے میں بھی شرک موجود تھا قبریں پائی جاتی تھی قبریں پختہ تھی لوگ قبروں پر جا کر کے ڈیرا ڈالتے تھے مجاوب بن کے بیٹھتے تھے قبروں سے برکت لیا کرتے تھے قبروں پر نذرانے چڑھایا کرتے تھے مرغے اور بکریاں چڑھایا کرتے تھے اونٹ چڑھایا کرتے تھے جا کر کے قبروں کا تواف کیا کرتے تھے اونچی خبریں پختہ قبریں ہوا کرتی تھی یہ سارے شرک کے ذرائع تھے یا شرک کے اڈے تھے اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے تعلق سے آپ نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا قبر کو اونچی کرنے سے منع فرمایا قبر پر چراغ لانے سے منع فرمایا قبر پر آپ نے ڈیرا لگانے سے بیٹھنے سے منع فرمایا قبر پر نظر و ان ساری چیزوں سے آپ نے منع فرمایا کیوں اس لیے کہ انہیں چیزوں سے شرک پیدا ہوا لہذا شرک پیدا ہو سکتا تھا اس لیے آپ نے ان سارے اسباب کی نشاندہی کی تاکہ امت کے اندر شرک پیدا نہ تو یہ اس بات کے دلائل ہیں کہ امت مسلمہ یا ایک مسلمان ہوتے بھی ہوئے بھی وہ شرک کر سکتا ہے ایک دو دلیل نہیں سینکڑوں دلیلیں آپ کو مل جائیں گی اس طریقے سے اللہ رب العمین کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اوت نصیب و من الک کتاب یو مینون بل جب کتاب کے بارے میں اللہ رب العم فرمائے کی تاغوت پر اور جبت پر ایمان لاتے ہیں جبت کا مطلب یہ ہے کہ شرک کرنا یا جادو کرنا یا جادوگروں اور کائنوں کی تصدیق کرنا ان ساری چیزوں کو جت کہا جاتا ہے اور تعوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پرستش کی جائے اسے سارے لوگوں کو تعبوت کہا جاتا ہے تو اہل کتاب کے بارے میں اللہ رب العامی نے فرمایا ہے اور اللہ کے سر کی حدیث ہے کہ نان کا نہ قبل قب جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تم ان کی پیروی کرو گے اور انہی میں سہلے کتاب ہیں لہذا جب اہل کتاب کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی تاغوت اور جو ہے شرک ان کے اندر موجود تھا اور ابھی بھی موجود ہے اور یہ اہل ایمان بھی مسلمان بھی اہل کتاب کی رویش اپنائیں گے ان کے طریقے پر چلیں گے لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ امت بھی اہل کتاب کے طریقے کو اپنائے گی جیسے اہل کتاب کے اندر شرک پایا گیا اور وہ لوگ ان کے اندر اور جو غیر اللہ کی بات پائی گئی ایسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی امت مسلمان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو شاد کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کی اہل کتاب کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوئی اور پہلے اہل کتاب ہی مسلمان تھے کیا اہل کتاب غیر مسلمان تھے مسلمان تھے جب تک ہمارا اسلام یہ دین نہیں آیا تھا جب تک وہی برحق دین تھا سارے کے سارے مسلمان تھے اللہ کے سر حدیث ہے کہ تمام انبیاء کرام کا دن ایک ہی ہے سب کا دین ایک ہی ہے حسیہ آدم کا سے لے کر ہمارے نبی تک سب کا دین ایک تھا حوسا اسلام کا ہس عیسی اسلام کا ابراہیم اسماعی جتنے بھی ابیا کرام دنیا کے اندر سب کا ایک ہی دن تھا اور ان کا دین دین اسلام کا دین توحید تھا اللہ کشمیر ہے کہ تمام بیاہ کرام کا دین ایک ہے اور وہ او دین توحید ہے تمام بیاہ کرام آپس میں اللہ کے بھائی ہیں سب کا دین ایک ہے شریعتیں مختلف ہیں یہ جی سب کا جو ہے الگ ہو بات ایک ہو اس طریقے سے انبیاء کرام ان کا سب کا دین ایک تھا اور وہ او دین اسلام کا دین توحید تھا اہل کتاب جو تھی اردو نصارہ جن کے اندر شرف پیدا ہوئے مسلمان تھے آج یہودی جو کافر ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں یا اہل کتاب جو ہیں یہ جو سارا ہیں وہ بھی پہلے مسلمان ہی تھے ان کا بھی اللہ پر ایمان ابھی بھی ہے پہلے بھی ایمان تھا ہنس اسلام کو ماننے والے ہیں یہودی ہنس مسئلہ اسلام کو ماننے والے ہیں یہ بھی مسلمان تھے کیونکہ سارے نبیوں کا دین ایک ہی ہے اور دین اسلام دین توحید ہے لہذا ان کے اندر شک پیدا ہوا تو اللہ کے اصول کی امت جو مسلمان ہیں ان کے اندر شک پیدا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ضرور ہو سکتا جب ان کے اندر پیدا ہوئے مسلمان یہ بھی تھے تو لہذا مسلمانوں کے اندر شیخ پیدا ہونا کخر کا ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایسا نہیں بھی نہیں ہو سکتا یہ چیز تو ہوئی ہے پہلے بھی اور قیامت تک یہ چیز ہوتی رہے گی لہذا یہ کہنا کہ امت مسلمان یا مسلمان کبھی شیخ نہیں کر سکتے اور یہ جو ہم خبروں پر جاتے ہیں یہ تو نیک لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں ان کا وسیع لینا یہ شرک نہیں ہے یہ تو ان کی محبت ہے عقیدت میں ایسا کرتے ہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ایسا اور یہ شرک نہیں ہے شرک کچھ اور ہے یہ ساری چیزیں باطل ہیں اللہ کے سر زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور وہ بھی باقاعدہ علی کے لوگوں کا وسیلہ لیتے تھے اور اس طریقے سے اور اللہ البرامن کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت کر کے اس عالے کے اللہ البرام کی قربت چاہتے تقرب چاہتے تھے یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بھی تھیں اور وہ چیزیں آج بھی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں لہذا اس میں کوئی تحطر کی بات نہیں ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اقبام کے ساتھ شرک کر سکتا ہے اور مسلمان کے اندر شرک پیدا ہو سکتا ہے اور آج باقاعدہ جا کے آپ دیکھیے دنیا کے اندر اپنے اپنے ملکوں کا دورہ کیجئے جا اگر کے دیکھیے کتنا شرک پایا جاتا ہے اگر کوئی انکار کر رہا ہے جی حقیقت کا انکار کرو آپ انکار کر رہا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات ہے قبروں پر تباب ہوتے ہیں باقاعدہ ماں سجدے کیے جاتے ہیں نظرانے چڑھے جاتے ہیں مرغے مرغیاں چاہ جاتی ہے اللہ کے علاوہ جو ہے دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے فیصل کو چھوڑ کر کے دوسروں کی تاج کی جاتی ہے لوگ اپنے پیروں کو فقیروں کو اپنے علماء کو باقاعدہ رب بنا لیا ہے جس چیز کو حلال کہتے ہیں وہ چیز حلال ہو جاتی ہے جس چیز کو حرام کہتے ہیں اس چیز کو حرام کرتے ہیں یہی رب بنانا ہے کیونکہ مولوی نے مفتی نے کہتے ہیں کہ چیز حرام و حرام ہوگی اگر اگرچہ شریعت کے اندر وہ چیز حلال ہے یا اس طریقے سے جو چیز کہہ دیا کہ وہ حرام تھی اس کو حلال کر دیا وہ چیز ان کے یہاں حلال ہوگی اگر وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے ان کے مولوی نے کہہ دیا عرما نے کہہ دیا مختی نے کہہ دیا خلاص یہ اسی کو رب بنانا ہے بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلے یہودیوں میں سے تھے اللہ ان کو اسلام کی توفیق بھی مسلمان بھی تو جب یہ قرآن کریم کے آج میں ہوئی کہ تخلو احبار ہوں رحبان ہوں ربابہ محدود اللہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے مولویوں کو اور رحبا اور اس طریقے سے اپنے علماء کو اور جو ان کے پیر فقیر تھے عبادت گزار تھے صوفی تھے ان لوگوں ان کو انہوں نے رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے تو اللہ کے سر کے پاس اور کہنے لگے کہ بھائی ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا ہم تو رب ایک ہی اللہ ہی کو مانتے ہیں اس وقت اللہ ہی کو رب مانتے تھے ہم نے کسی نبی کو کسی ولی کو اور کسی عالم کو رب نہیں بنایا تھا. تو اللہ رب العالمی جو فرماتا ہے کہ تخلو احبار ہو رحبان ہوں اور بابا نبول یہ کیسے جب کہ کی ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا ہم نے ان کو اللہ کے علاوہ کسی ان کو رب نہیں مانا تو اللہ کے سن نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ بات نہیں تھی کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے حالانکہ تمہاری تورات کے اندر وہ چیز حرام ہوتی تو تم اپنے عالم کی بنا پر اس چیز کو حرام کہا, حلال کہہ دیتے تھے حالانکہ تمہارے تورات کے اندر چیز کو حرام کہا گیا ہوتا یا اس طریقے سے جو چیز حرام حلال ہوتی اس کو تمہارے علماء حرام کر دیتے تم بھی اس کو حرام کہتے کیونکہ تمہارے علما نے کہا ہے تم تورات کو نہیں دیکھتے اپنی کتاب کو نہیں دیکھتے علما ہی کی بات تم چیز کو حلال کر دیتے حرام کر دیتے کہ یہ چیز تھی نہیں تھی انہوں نے کہا یہ چیز تھی تو آپ نے کہا کہ یہی تو اللہ کے علاوہ دوسرے کو رب بنانا ہے کیونکہ حلال و حرام کی ذمہ داری اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اللہ جس چیز کا حلال کرے جس چیز آج کو حرام کرے لہذا یہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو رب بنانا ہے. اگر آج کوئی کہے کہ فلاں چیز حرام ہے حالانکہ وہ چیز حلال ہو اور آپ اس آدمی کی بات کو مان لیں جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر وہ چیز حلال کر دی گئی ہو اور اس نے حرام کر دیا تو یہی مطلب کہ آپ نے اس آدمی کو تھاتی دے دی ہے اس آدمی کو آپ نے مرتبہ دے دیا ہے تو جس چیز کو چاہے حلال کر جس چیز کو چاہے حرام کر دے یہی تو گویا کہ بنانا ہے اور یہ اللہ کے داست میں شرک ہے اور یہ بڑا گناہوں میں سے گنا جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے اس کے کرنے سے انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے اگر کسی کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ ہمارے علماء کو حال و حرام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اختیار دے دیا گیا ہے جس چیز کو حلال کر کے آپ اسے حلال مانیں اور آپ کے سامنے رسول بھی پیش کیا جائے لیکن اس کے باوجود اس چیز کو آپ حلال سمجھیں اگر کسی وہ حرام چیز ہو شریعت کے اندر تو اسی چیز کو رب بنانا کہا جاتا ہے تو یہ بھی ایک دلیل موجود ہے کہ باقاعدہ امت مسلمہ کے اندر شرک پیدا ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ کے سل کی قرآن کریم کی جو ہے کہ اللہ عام المین اللہ و محدوم کہ جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور یہی لوگ ہدایت آپتا ہیں اس حاج اس کریمہ کے اندر اللہ اللہ نے کیا فرمایا جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملت نہیں کیا اور ظلم سے مراد یہاں پر شرک جیسا کہ حدیث کے بیان کیا گیا لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور شرک دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتے ہیں اسی لیے اللہ نے بڑھائے جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملت نہیں کیا ایسے لوگوں کے لیے امر امان ہے جو لوگ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملت کر دیں گے ایسے لوگوں کے لیے امن و امان نہیں ہوگا نہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے یعنی ہدایت کے علاوہ کیا گمراہی ہے جو ہدایت پر نہیں اور ضلالت میں ہے گمراہی میں لہذا ایسے لوگ گمراہی میں ہوں گے تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور کفر ظلم یعنی شرک ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتے ہیں اور امن و امان اور ہدایت کن لوگوں کے لیے ہوگی جن کے ایمان کے اندر ظلم اور شرک اور کفر نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے لیے امر و امان ہوگی اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے تو اس اسایت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان شرک کر سکتا ہے ایسے ہی یہاں پر مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری دلیلیں پیش کی ہیں اور انہیں دلیلوں میں سے ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمی نے آپ کے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور آپ نے مشرق و مغرب کو دیکھا مشارق کے لفظ ہے مغرب کا کہ اللہ کے سور نے مشاعر نکلنے کی جگہوں کو اور غروب ہونے کی جگہوں کو دیکھا یہاں پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب ایک ہی ہے تو ہمارے نبی نے مشارق اور مغرب کا لفظ کیسے استعمال کیا مشاعر کے لیے ایک کلورل ہے جمع ہے یہ نکلنے کی جگہیں اور مغارب کہتے ہیں ڈوبنے کی جگہیں مشرق اور مغرب تو ایک ہے ایک مغرب اور ایک مشرق ہے جہاں سورج نکلتا اور جہاں سے اور جہاں جا کر کے سورج ڈوب جاتا ہے اس کو مشرق اور مغرب کہا جاتا ہے جبکہ حدیث کے اندر مشارق اور مغارب روز استعمال کیا گیا اور نہ صرف حدیث کے اندر بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ خاص کے رب المشارق والمغارب کہ اللہ مشارق اور مغارب کا رب رب ہے اس کا مطلب یہ ہے مشارق اور مغارب کا کہ یہاں پر جو چیزیں نکلنے والی ہیں ان کا خیال کیا گیا ہے یہ سورج بھی نکلتا ہے چاند بھی نکلتا ہے اور تارے بھی نکلتے اور ڈوبتے ہیں اور ہر ایک کے نکلنے کی جگہ الگ ہوتی ہے ڈوبنے کی جگہ الگ ہوتی ہے اس لیے ان کا خیال کرتے ہوئے اللہ العالمین نے مشارق اور مغرب کا استعمال کیا تو اللہ کے فرماتے کہ میرے لیے ساری زمین سمیر دی گئی اور میں نے مشرق و مغرب ساری چیزوں کو دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری امت کی حکومت یا اس کی سلطنت جہاں تک میرے زمین سمیر دی گئی ہے وہاں تک پہنچے گی اور مجھے کمزین دیا گیا یعنی احمد اور ابیت احمد یعنی سونا اور ابیت یعنی چاندی ابھی معنی سفید ہوتا ہے اور احمد کے معنی سرخ ہوتا ہے تو سرخ سے مراد یہاں پر سونا ہے اور سفید سے مراد یہاں پر چاندی ہے یعنی اس میں مراد یہی کہ ہماری امت کے پاس کھلے پیسے ہوں گے سونے اور چاندی کی ریل پیل ہوگی بہت زیادہ پیسے ہوں گے دولت ہوگی اور میں نے پیر اب سے دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا اپنی امت کے بارے میں پہلی چیز تو یہ کہ ہماری امت کو قہد سالی سے ایک ہی ساتھ نہ ہلاک کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے میری دعوت کو قبول کر لیا یعنی پوری امت قحط سالی سے ہلاک کر دی جائے قہد پڑ جائے پوری امت برباد جائے پورے مسلمان مر جائیں ایسا نہیں ہو سکتا پہلے یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ قحط پڑتا تھا تو پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی تھی پھر پوری قوم مر جاتی تھی لیکن میں اللہ رب نے اللہ حب العمی سے دعا کی تو اللہ رب نے میری دعا قبول کر لیا اس لیے پوری امت مسلمہ قہ سالی سے ہلاک نہیں کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کہ سالی پڑے کچھ لوگ ہلاک ہو جائیں مر جائیں لیکن پوری امت مسلمہ کہہ سالی سے ہلاک نہیں ہوگی دوسری میں نے دعا کی کہ ہماری امت میں کسی کافر کو مسلط نہ کرنا کسی کافر کو ہماری امت پر مسلط نہ کرنا یہ ہماری دعا قبول ہوئی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہماری امت کے اندر اختلاف نہ ہو اختراف نہ ہو اگر امت مت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا آپس میں لڑیں گے آپس میں اختلاف کریں گے تفرقہ بازی ہوگی فرقہ بندی ہوگی تو اس صورت میں کوئی دوسرا آ کر کے اس امت پر اس کا جو ہے حاکم ہو سکتا ہے لیکن جب تک ان کے اندر اختلاف نہیں ہوگا جب تک ان کا کلمہ ایک رہے گا جب تک وہ متحد رہیں گے توحید پر قائم و دائم رہیں گے آپس میں اختلاف نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی کافر کوئی دشمن آ کر کے ان پر ح نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کا حکمرہ بن سکتا ہے لیکن جہاں یہ چیز غائب ہو گئی کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اختراف پیدا ہوگا فرقہ بندیوں میں پڑ گئے تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی غیر مسلم آ کر کے ان کے اوپر حکمرانی کرے یہ چیز ہو سکتی ہے تو یہ دعا ہماری شبد کے ساتھ قبول کی گئی کہ ہماری امت کے اندر اختراف نہ ہو فرقہ بندی نہ ہو آپ دیکھ جا دیجیے کہ امت جب تک متحد رہی جب تک کسی غیر مسلم کا کوئی کنڈا نہیں چلا کام نام کا کوئی تسلط ہوا ,نا نام کا کوئی کنٹرول ہوا جیسے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوا فرقوں میں بڑھ کے تفرقہ بازی ہو گئی فرقہ مندیاں آ گئی غیروں میں آ کر کے ان کے حکومت کی تو اللہ کے سلسل وسلم کے مسلوک ہے اور آپ کی ہر بات ہر برحب ثابت ہوئی تو آپ لکھ رہا کہ میری ادوا اس کے ساتھ پور کی گئی پھر آپ میں حدیث, اسی.. حدیث کے اندر صحیح مسلم کے روایت ہے اور آگے دوسرے جو اسی یہی حدیث اور کتابوں کے اندر موجود ہے اور ان کتابوں کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ ہے انہیں میں سے چیز کا بھی اضافہ ہے وہ ان نما اخاف امتی العما المبول ہم اپنی امت میں گمراہ کرنے والے مولویوں سے اور اماموں اور علماء سے مجھے خوف ہے کہ ہماری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے اور آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی ہے کہ ایک ایسا علم آئے گا وقت آئے گا کہ لوگ ایسے لوگوں کو عالم بنا لیں گے مفتی بنا لیں گے جن کے پاس اب نہیں ہوگا فتوا دیں گے خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کر لیں گے جاہلوں کو اپنا سربراہ اور عالم بنا لیں گے لہذا آپ نے بڑھایا کہ میری مجھے خوف اس بات کا کہ ہماری امت کے اندر ایسے فتنہ اور گمراہ کرنے والے مولوی و امام پیدا ہوں گے اور دیکھیے آج پوری دنیا ہر ایک چیز موجود ہے کہ آج امت کے اندر کتنے گمراہ کرنے والے لوگ موجود ہیں جو لوگوں گمراہ کر خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں نصوص کو قرآن و حدیث کے نصوص اور آیات اور حدیثوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں غلط تفصیلیں کرتے ہیں غلط معنی بیان کرتے ہیں اور امت کے اندر شک پیدا کرتے ہیں لوگوں کو توی سے خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے فرمایا اسی حدیث کے اندر قولا حس تیل امتی بالمشرقی امتی روسانی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کا ایک, ایک جماعت ایک گروہ مشرقین سے جا کر کے ملنا جائے اور جب تک کہ میری امت میں کچھ لوگ یا جماعت اور گروہ اوسان یعنی بتوں کی اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا نہ شروع کر دیں یہ نہ شروع کر دیں اس حدیث کو مصنف نے پیش کیا ہے کہ کی اللہ کے رسول کی نشان قیامت کی نشانی میں سے آپ نے نشانی بتائی ہے اور آپ سازت مصدوق ہیں لہٰذا آپ کی ہر نشانی صحیح ہوگی سچی ہوگی آپ جو بھی نشانیاں بتائی نشانیاں نشانیاں جو ہے ہو رہی ساتھی صحیح آ رہی ثابت ہو رہی تو آپ نے کو اس وقت قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ ہماری امت کے لوگ مشرقین والا کام نہ کرنا شروع کر دیں شرک کرنا شروع نہ کر دیں جب تک کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کرنا نہ شروع کر دی جائے اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی اب یا تو آپ اللہ اللہ کے اصول کی اس حدیث انکار کر کے جھوٹا کہ نہیں امت کے اندر نہیں پیدا ہوگا اللہ کے اصول جب تک اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ شرک نہ پیدا ہو جائے امت کے اندر اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امت کے اندر شرک پیدا نہیں ہو سکتا یا تو اللہ کے اصول کی حدیث صحیح یا ہماری بات صحیح دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہو سکتی ہے نا دونوں تو نہیں صحیح ہو تو ہیں جب تک یعنی شرک نہیں پیدا ہو جائے گا امت کے اندر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور یہ اللہ کے سب کی پیشین گوئی ہے اور پیشین گوئی مطلب یہ نہیں کہ آپ کی پیشین گوئی جو ہے اچھی ہوتی ہے اچھی چیز جو واقع ہونے والی چیز ہے اللہ رب الحمن نے آپ کو بتا دیا کی چیز واقع ہوگی آپ نے بتا دی امت دیجر کی چیز ہوگی تو ایسا نہیں کہ جو آپ کی پیشین گوئی ہے وہ اچھی ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بھی پیشین گوئی کی وہ اچھی اور صحیح چیز کی پیشین گوئی کی ایسا نہیں ہے آپ نے پیشی ہوئی کی مت کے اندر سود زیادہ جناکاری پیدا ہو جائے گی لوگ سود لیں گے تو کیا یہ لوگ بولے اچھی چیز نہیں جو چیز واقع ہونے والی ہے اس چیز کے بارے میں آپ نے خبر دی کہ چیز ہوگی اب وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے آپ نے جا ہی بتایا کہ بہت ساری اچھی چیزوں کی خوشخبری تھی کہ قیامت سے پہلے ساری چیزیں ہوں گی وہیں آپ نے ایسی چیزیں بتائیں جو پہلے ہونے والی ہیں اور وہ چیز غلط ہے اور اس طریقے سے وہ بری چیز ہے جیسے آپ تقدیر پر پریمام رکھتے ہیں تقدیر خیر اور شر بھی ہے لیکن نہیں اس طریقے سے یہ بھی چیز ہے کہ چیز واقع ہونے والی اور ہوگی تو اسی میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امت کے اندر تک شک نہیں پیدا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قیامت امت کے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے بات واضح ہوگی واضح ہو ایسی اللہ کے سرک حدیث ہے کہ ہماری امت کے اندر قذاب مدعی نبوت پیدا ہوں گے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے ان سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے زیادہ لیکن جو سلاسون سے جو برادر جو بڑے بڑے لوگ جن کا جن کی باقاعدہ بات مانی جائے گی جن کے متدعین ہوں گے پیروکار ہوں گے ورنہ اس سے زیادہ بھی کرزاب ہو سکتے ہیں مدعی نبوت ہو سکتے ہیں تو آغازی یہاں پر عرما کی تشریح ہے کہ سلاسون تیس سے برادری ہیں وہ مدعی نبوت جن کی باقاعدہ شہرت ہوگی جن کے پیروکار موجود ہوں گے جن کے ماننے والے موجود ہوں گے ورنہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہیں لیکن ان کا کوئی ماننے والا نہ ان کی کوئی بات نہ مانے تو یہاں پر تیس کہا گیا کہ تیس کا جھوٹے نبی پیدا ہوں گے مراد وہ لوگ ہیں جن کی شہرت ہوگی جن کے لوگ ماننے والے ہوں کل رحمیتوں اور نبی سب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہیں وہ انافات النبی جبکہ میں ہی سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اب آپ یہ بتائیے نبوت کا دعویٰ کرنا اور نبوت کا دعوی کرنے والا کون ہوگا مسلمانوں میں سے مسلمان ہوگا اور مسلموں سے مسے ہوگا مسلمانوں میں سے ہوگا کوئی کافر ہندو مشرق سکھ عیسائی دعویٰ نہیں کرے گی کہ میں نبی کیوں اس لیے کہ مسلمانوں کو ان کو گمراہ کرنا ہے. اگر کوئی ہندو کہے کہ یا مشرق کہے بت کی میں نبی ہوں کوئی اس کی بات مانے گا وہ تو, تو مشرق ہے تو, تو جو ہے بتپرست ہے تو کیسے نبی ہو سکتا ہے تو جو نموت کے دعوے دعب پیدا ہوں گے مسلمانوں ہی جیسے پیدا ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے کہ کی یہ کیا ہے کفر ہے ایسا کرنے والا جہانت میں جائے گا جنت میں جائے گا جاننا میں جائے گا لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ کفر امت کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کفر کا ٹھکانا جہنم ہے شری کا بھی ٹھکانا جہنم ہے مدی نبوت پیدا ہوئی کہ نہیں پیدا ہوئی غلام احمد خادیانی مسلمان تھا کہ نہیں مسلمان تھا پہلے یا کافر تھا کا وہ مطلب بھی وہ ہندو تھا نام بھی مسلمان ہوتا غلام احمد کس کی کیا نام ہے مسلمان تھا کہ کافر تھا یہ پہلے مسلمان اب کافر ہو گئے اس کو ممبوت کا دعوی کرنے کے بعد کافی جاننا لا پی ہے کہ نہیں لیکن پہلے مسلمان تھا مسلمہ کزاد نے کیا ہندو تھا کہ مسلمان تھا وہ اللہ قسم کے زمانہ جس نے کا دعویٰ کیا. کیا تھا وہ مسلمان تھا وہ. جس نے بھی ممبوت کا دعوےدار پیدا ہوئی ہیں اللہ کسور کے بعد سے لے کر کے آج تک سب کے سب مسلمانوں ہی بیچے ہوئے ہیں مسلمان ہی اس بات کا دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں لہذا نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے کہ نہیں کفر ہے آپ نفرا کی چیز ہوگی اور یہ باقاعدہ چیز ہوئی ہے لہذا امت کے اندر شرک اور کفر پیدا ہوتا سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو بھائی بہت پکے معاہد ہیں شرک نہیں پیدا ہوگا شرک کرتے رہو اور کہو کہ ہمارے اندر شرک نہیں پیدا ہوگا شرک پیدا ہو سکتا ہے اور ہے باقاعدہ موجود امت کے اندر تو یہ حدیث بھی بات دریل موجود ہے کہ امت کے اندر جو ہے متعین نبوت پیدا ہوں گے شرک کرنے والے پیدا ہوں گے اور اس طریقے سے وہ لوگ ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی تعجب اور کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اور یہ چیز ہوتی رہی ہے اور قیامت مدک مطلب چیز ہوتی رہے گی یہ چیز کیا ہے قیامت مطلب تک ہوتی رہے گی تو اس باب کے اندر مسلیم رحمتہ اللہ علیہ نے جو باتیں پیش کی ہیں انہی میں سے جو ہے یہ قوائل پیش کیے ہیں قرآن کی بھی بہت ساری اور حدیثیں بھی پیش کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مطلب کے اندر شلق ضرور پیدا ہوگا شلک پیدا ہوگا لہذا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اگر کوئی انکار کرے تو متکبر ہے معانب ہے حقیقت کا انکار کرنے والا واقعے کا انکار کرنے والا ہے قرآن کا حدیثوں کا انکار کرنے والا تاریخ کا انکار کرنے والا ہے کیونکہ چیز ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے اور قیامت کی چیز ہوتی رہے گی جب بھی شرک پیدا ہوا مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا یہ اصل آپ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں جب بھی شرک پیدا ہوا وہ مسلمانوں ہی کے اندر شرک پیدا ہوا کیوں اس لیے کی اصل توحید ہی ہے اصل اسلاح نہیں یہ تو بعض میں لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں اس کائنات کی اصل بنیاد پر تو توحید ہے جب بھی شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا کیونکہ شرک تو, کی تو بعد میں پیدا ہوئی نا پہلے تو شک تھے ہی نہیں مسلمان تھے لہذا انہی مسلمانوں میں سے شرک کا وجود ہوا پہلے بات ہو گیا بیٹا پہلے ہو جائے پہلے اصل تو توحید ہے یہی اصل ہے لہذا پہلے سب کے سب ماہدین تھے سب کے سر مسلمان تھے اللہ کو ایمان لانے والے تھے اللہ کو ماننے والے تھے نبیوں پر ان کا ایمان تھا انہیں کے اندر شرک پیدا ہوا ہے لہذا یہ کہنا کہ مسلمانوں کے اندر شرک نہیں ہو سکتا ایک دم جھوٹھی بات ہے اور یہ حقیقت کا انکار ہے باقاعدہ اور یہ چیز ہمیشہ سے ہوئی ہے بھائی شروع مشرکین تو کوئی ہے. الگ سے پیدا ہونے والی نسل تو نہیں ہیں ہے آدم ہی کی اولاد میں سے ہے نا یہ کہ الگ سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے باپ الگ ہیں ان, الگ ہیں. ان کی ماں الگ ہے نہیں دنیا کیسے قائم ہے آدم سے قائم ہوئی ہے اور سب کے سب جتنے بھی مشرقین ہیں اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں سب کے دورت عدم ہی کی اولاد میں سے ہیں. اور وہ ہفتے آدم سے لے کر کے ساتھ نسلوں تک کوئی شرک نہیں تھا مسلمان جب سب سے پہلے شرک پیدا ہوا نور اسلام قوم میں سب کے سب مسلمان تھے ان کے اندر شرک پیدا ہوا اب پھر یہاں تفریق ہوگی. یہ تفریق ہو گئی یہ مشرق اور یہ مسلمان ہیں پھر شرک ختم ہو گیا مشرکین ختم ہو گئے پھر مومن اور مسلمان بچے سارے مشرکین کو اللہ اسلامیہ نے ہلاک کو برباد کر دیا ان کے سارے گھروں کو ان کے حساب سب کو پانی کے اندر ڈبو دیا پھر اس کے بعد جب شرک پیدا ہوا انہی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا پھر ہر زمانے میں اللہ حضر نبی اور رسولوں کو بھیجتا رہا تو شرک جب بھی پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا اور شخص مسلمانوں لہذا یہ تو یہ تو تکبر و غرور ہے اور اس بات کے انکار حقیقت کا کہ جانے کے شرک مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا لہٰذا پہلے بھی پیدا ہوا ابھی موجود ہو قیامتیں کئی چیز ہوتی رہے گی ان کے پاس کچھ شبہات ہیں جس کی بنا پر کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے در شرک نہیں پیدا ہوگا انہی میں سے ایک بڑی مشہور روایت ہے جسے لوگ پیش کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ جو ہے آپ اللہ کو ماتے ہیں کہ میں اپنی امت میں اپنے بعد جس چیز کا مجھے خوف ہے وہ شرک کا خوف نہیں ہے دنیا کے اندر محبت اور دنیا طلبی کا خوف ہے کہ لوگ دنیا کے تلاش میں دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے ان کے اندر شرک کا خوف نہیں ہے یہ رواج پیش کرتے ہیں صحیح ہی بخاری حالانکہ اس رواج کے ان کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ تمام امتوں کے بارے میں نہیں فرمایا تمام مسلمانوں کے بارے میں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ پوری امت شرک کے اندر ہو جائے گی اگر سارے مشرق ہو جائیں گے تو پھر تو امد قائم ہو جائے گی اتنی ہے جی کہ احمد کے اندر قائم ہوگی جی. کافرین پر قائم ہوگی جی. جو مشرکین ہیں اللہ کے نامانک پر قائم ہوگی جی. تو اللہ قسم کی جو حدیض عرمانے اس کے شرح کیے ہیں ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے جو مجدینی عمارا اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ پوری امت شرک کے اندر نہیں پڑے گی اس بات کا ان کو خوف نہیں تھا اس کے بارے میں بے فکر تھے کہ پوری امت شرک کے اندر نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کا کے ایک حدیث آپ ہماتے کہ ہماری امت ہمیشہ ہماری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ آپ پر قائم رہے گی ہمیشہ سے قیامت تک وہ قائم رہے گی ایک ایسی جماعت رہے گی تو لہذا پوری امت پورے مسلمان شرک نہیں کر سکتے ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ کی توحید کو ماننے اور اور چیز رہی ہمیشہ نہیں ہمیشہ سارے لوگ مشرقی ہو گئے ہیں کوئی اللہ پر ایمان آنے والا نہیں بچا سب کے ساتھ شرک کرنے والے ایسا نہیں کری وہ لہذا مومن جو رہیں گے مومنین بھی رہیں گے پوری مسلمان شرک نہیں کریں گے اس بات کا انہیں کوئی خدشہ نہیں تھا یہ اس عزیز کا مطلب ہے دوسرا مطلب یہ کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اور بات صحابہ کے اندر شک نہیں پیدا ہو صحابہ کے بعد جو ہے بعض کے جو ادوار ہیں ان کے اندر امت کے اندر شک پیدا ہو تو یہاں پر جو یا تو صحابہ کو آپ نے مخاطب کیا ہے یا تو پھر کس کو آپ نے مخاطب کیا ہے یا تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ پوری امت شیر کے اندر گرفتار نہیں ہوگی تیسرا اس کا جواب یہ دیا گیا یا علمان اس کی بات بیان کی ہوئی ہے کہ آپ نے جو بیان فرمایا اس وقت آپ کو نہیں معلوم رہا ہوگا اللہ حکلامی نے بعد میں آپ کو ہی کے ذریعے سے اطلاع دی کہ امت کے اندر صرف پیدا ہوگا یہ حدیث اس وقت کی ہے جب آپ کے چیز نہیں معلوم تھی کیونکہ آپ تو آم کو غائب نہیں تھے غیر علم آپ کو نہیں تھا اسی لیے جو ہے کہ اللہ حلامی نے آپ کو ہی کے ذریعے سے بتایا ایک نہیں ہے آپ کو ایک حدیث میں سناؤں کہ ایک شہاب اللہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگتے ہیں کہتے ہیں میں نا تو آپ ان کو اجازت دے دی اس کے بعد پھر جب جبیر امین آئے تو زبیل امین نے باقاعدہ آپ کو فرمایا وہی کے ذریعے سے ان کو مطلع کیا پھر آپ ان کو بلایا گوڑان کے بعد پوچھا کہ تم ادان سنتے ہو کہا, کہا کہ ہاں کہا کہ سنتے تو ان کو مسجد کی آ کے نماز پڑھنا پہلے آپ ان کو اجازت دے دی لیکن اللہ عظیم نے آپ کو وہی کے ذریعے سے مطلع کیا اور پھر بعد ان کو بلایا کہا کہ اگر تم ادان سنتے ہو تم آ کے مسجد کے اندر نماز کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو آپ کو پہلے معلوم تھا آپ سے کتنے آپ کو نہیں معلوم ہوتا تھا جب اللہ علامہ وہی بھیجتا تھا تو آپ اس کا جواب معلوم ہوتا تھا ہے کہ نہیں تو اس طریقے سے آپ نے جب فرمایا اس وقت آپ کو اس کا علم نہیں تھا اللہ علامہ نے بعد میں آپ کو اس کا علم دیا لہٰذا اس عدیض کے اندر کوئی دلیل ان کے لیے موجود نہیں ہے ایسے ہی یہ حدیث اور پیش کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کے روایت ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نمازیوں سے مایوس ہو گیا کہ لوگ میری عبادت کریں تو کہنے کی کہ جوکو شیطان مارے سے اس بات سے لہذا شیطان یا اللہ کی بات کرنا ہے لہذا مسلمان بھی محمد جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرے گی شرک نہیں کرے گی حالانکہ جو حدیث ہے اس حدیث کے بہت سارے جوابات ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہوا ہے شیطان کے علاوہ دوسروں کی بات تو کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی یعنی مسلمان شیطان کی بات نہیں کریں گے مسلمان شیطان کی بات نہیں کریں گے لیکن شیزان کے علاوہ پیر ہیں فقیر ہیں اور دیگر لوگ ان کی بات کر سکتے ہیں ان کی بات کر سکتے ہیں اور پھر جو یہ بات بیان کی گئی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ ربۃ العالمین نے اسلام کو غالب کر دیا پورے جزید العرب قیدر اسلام غالب ہو گیا اور خود اللہ عربۃ العالمی نے مجید سے ہمائے کافروں کے بارے میں الیہ کفرو کہ آج کے دن پورے کافر مایوس ہو گئے جب اسلام کو غلبہ ملا مکہ فتح ہو گیا جو در جو جماعت اور جماعت لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تو ظاہر بات ہے کافر ہوئی ہو کہ نہیں معاش ہوئی بڑی مایوسی کو ہوئی کہ وہی اسلام تو غالب ہو گیا جس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ کوشش کی آج اسلام غالب ہو گیا ہے ان کو مایوسی لاحق ہو گئی تو اس وقت کی بات جب دین اسلام غالب ہوا تو اس وقت سینتانوی سال سے مایوس ہو گیا کہ نمازی جی لوگ مسلمان لوگ اس کی عبادت کریں لیکن جب جب زمانہ بدبتا گیا اور جب آخر وقت جب گا یہ زمانہ گزرے گا لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوگا تو لوگ اس کے بات کر سکتے ہیں تو لہذا ان حدیثوں کے اندر ان کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ امت کے اندر مسلمانوں کے اندر شرک پیدا ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ شرک پیدا بھی مسلمانوں کے اندر ہوا ہے کیونکہ اصل مسلمان ہیں اور پھر بعد بھی لوگ آنے والے کافر مشرقین بعد پائے گا ورنہ بھی مشرق کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دکو اصل تو مشرقین ہیں مسلمان بعد میں پیدا ہوئی ہیں جبکہ حقیقت کیا ہے کہ مسلمان پہلے ہیں بعد میں مشرقین ہیں مسلمان پہلے مسلمان کیا پہلے ہیں لہذا جو ہو چکی ہے بات اور جو ہو رہی ہے اور قیامت تک بھی ہوگی یہ چیز اس چیز کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مت کے اندر مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو اسی بات کا جواب دیا مسلم رحمتہ اللہ اپنے اس کتاب کے اندر کیونکہ ان کے زمانے میں بھی مشرقین نے شوشہ سارے لوگ سوشے اٹھا رہے ہیں شبہات پیش کر رہے ہیں باقاعدہ شبہات آج کے نہیں ہے ابن برہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں آسا کے کسی شخص نے جو خبر پرست اس نے باقاعدہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اس کے اندر بیان کیا کہ تم ظاہر ہو اور تم جو ہے متقبر ہو گھمنڈی ہو اور اس طریقے کے الفاظ نے استعمال کیے اور کہا کہ اکمت کے نش کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ اس نے حدیثوں کو پیش کیا تو اس کا جواب باقاعدہ مسنف رحمۃ اللہ نے دیا ر یہ دی جو شبہت ہے یہ جو شوشیں آج کے نہیں ہیں یہ زمانے سے ہیں اور اس کا جواب دیا جا چکا ہے اس لیے جب ان کے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہوئی پرانی چیز جو ہے لا کر کے ہوئی نئے لباس میں نئے الفاظ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ نئے ساری چیزوں کے جوابات دیے جا چکے ہیں اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے خلاصے کلام یہ ہے کہ امت کے اندر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے قرآن کے اندر یعنی بہت سارے محسوس اور آیتیں ہیں حدیثیں بھی موجود ہیں اللہ کے سلجنا محمد رسول وسلم کی جو میں نے چند حدیثات آپ کے سامنے پیش کی ہیں لہٰذا کے اندر مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگا اور صرف اصل مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا ہے لہذا یہ بات کوئی نہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کوئی چندے نہیں ہے اللہ ابھی کو شرکت سے محفوظ رکھے میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ